بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ الحمد اللہ محمد رحمت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکین مجھے تمام خانہ گرامی میدان شہر مجھے خان باقی تمام سامنے سلامہ کرتے ہیں ہمارے سلطلزہ کتاب سے باب نمبر چالیس باب احیال مواد میں سے درس نمبر پانچ ہے اور پیج نمبر تین سو تیئیس کا جو ہے آخری پیراگراف ہے اس میں جو ہے مواد میں سے ہاں جی مواد چیزیں جو بنجر چیزیں ہیں ان میں سے پہلے قسم زمین تھا اس کے اختصاص کی چھ صرفیں تھیں اس کے بعد دوسری دوسرے قسم جو جی منافع تھا تو منافع میں شاہ نے چھ چیزیں بتایا تھا آراستہ اس سے کیسے منافع اٹھانے مساجد سے کیسے اس کے بعد وہ المقفات الملق المدارس اور مشاہد ابھی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں مدارس مدرسے ربات مسافر خانے اور مشاہد مشہن آستانے وغیرہ ان کے بارے فرماتے ہیں عمل مدارس, مدارس و بہر المدارس و ربات مدارس مزہ مدرسے دینی مدارس وغیرہ ہیں و ربات مسافر خانے جو راستوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے بناتے ہیں تو ہمن سکن بے تن کوئی شاعد بس اس مدرسے کی کسی کمرے میں بیٹھ جائیں مسافر خانے کی کسی کمرے میں بیٹھ جائیں بے بے بےتعمانی کمرہ ہے ہاں بے تمین اس مسافخانے میں سے کمروں کے کمرے میں بیٹھ جائیں وہ من آہل یا اور وہ اس مدرسے کے جو شرط شروط کے لحاظ سے اس مسافخانے میں اس میں کون لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس کی شرائط کے لحاظ سے وہ اس میں شرائط پائے جانے والے لوگوں میں سے اس میں رہنے کے اہل لوگوں میں سے وہ من آل ہے اس میں شرائط پائے جاتے ہیں اس مدرے میں رہنے کی اور مسافخانے میں رہنے کی تو ایسے سر میں جب کوئی بندہ کسی مدرسے میں بیچ جاتے ہیں جو اس مدرسے کے شرائط پر پورا اترتے ہیں اور اس کو وہاں داخلہ دے دی دیا یا کسی مصب خانے میں بیٹھنے کی شرائط تو پورا ہو کے اس کو اجازت مل گیا تو پھر دوسرے لوگ جو بعد میں آنے والے لمح جس کے شور کو جائز نہیں اعزاز ہو اس کو وہاں سے بے دخل کرنا نکال دینا و ان امتد زمان و جو اس کا وہاں رہنے کا عرصہ زیادہ ہو جائے امتد اللہ جو زمان اس کا وہاں رہنا عرصہ جو ہے زیادہ عرصہ ہو بھی جائیں پھر بھی جو ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں البتہ اور مسافخانے کے مالی کی طرف سے مسیح مالی طرف سے اور وہاں, وہاں جو ہے دن معین ہو بھئی ہے میرے مرسی میں پانچ سال رکھ سکتے ہیں چھ سال رکھتے ہیں اور اس مدرسے مسافخانے میں تین دن زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ دن ایک ہفتہ اس طرح معین ہو تو وہ دن معین ہونے کے بعد اس کو بے دخل کرا سکتے ہیں جو فرماتے ہیں ولا اشترا تلواقف ہو ہاں اور اگر وقف کرنے والے اس مدرسے کو مسخ کو وہ آخر شرط کرے مدت معاونت ایک معین مدت بڑی مدرسے میں اتنے سال بیچ سکتے ہیں اس مس میں اتنے دن بیچ سکتے ہیں ہفتے بیچ سکتے ہیں جب کوئی مدت معین کرے تو ان د ہے جب وہ مدت ختم ہو جائے پورا ہو جائے تو پھر یہ الزم لازم ہے پھر آجو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کریں جن کے پیریڈ پورا ہو گیا مطلب اس طرح طاور اگر شرط لگائے مدرسے کے بانی ہاں جی بانی اس مدرسے کے بانی اس کے بنانے والے یا اس مسافانے کے بنانے والے شرط لگائے من شکل ہر وہ شرط جو بیٹھے کی عمارت ہی اس کے اس مدرسے کی عمارت میں جو بھی بیٹھے گا اطشاغل وہ مشغور رہنے شرط کے وہ مشہور ہیں بالعلم وہ علم کے حصل میں مشہور یا دنیا علوم یا دنیوی علم جس کا بھی وہ شرط لگایا ہے وہ اس میں علم کے حصول میں مدرسے عام طور پر مدارس تو علم ہی کے لیے ہوتے ہیں یعنی ہاں حصول علم کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ علم میں مصروف حصول علم میں مصروف رہنے کو شرح لگایا ہو ابھی تدریس یا وہ خود آگے درخت دینے کو شرح جو بھی در بیٹھے گا وہ روزانہ مصروف ایک درخت لے گا مثلاً ابھی اب خیرات القرآن یا جو ہے قرآن پڑھنے کا مثلاً کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پڑھنے کے شرح لگائے اوشو میں یا روزہ رہنے کے شرح لگائے ہم یہ ریاضی یخن کو ریاضت کرنے کا اس مسئلے میں جو رہیں گے وہ شرح لگائے تو اس رض میں حلم یہ اسٹاغل اور اس میں جو بندہ بیٹھا وہ ان شرائط پر نہ اترے ہاں جی درس بننے کو شرط تھا درس نہیں پڑھ رہا ہے درس دینے کا شرط تھا وہ نہیں کیا قرآن پڑھنے کی شرط تھا اس پر عمل نہیں کیا اس طرح جو بھی شرائط ہے تو ان شرائط پہ مشغول نہ ہو جائیں قلم یہ میں سے کسی کام میں مشروب مشغول نہ ہو جائیں تو پھر وہ جب اخراج ہو پھر تو اس کو وہاں سے نکال دینا والی ہے کیونکہ اس نے شرط پورا نہیں کیا بانی نہیں کیا لیکن وہ مشتقل و بھی مشور لیکن وہ شاید جو مشغول ہے جن چیزوں کو مالک کی طرف سے اس بانی طرف سے شرط کیا گیا ہے تو وہ شرط پر اترنے والا بندہ ہے تو پھر یہ تو اس کے لیے جائز انجم نہ کہ وہ منع کریں غیر دوسروں کو ان مشارے کرتی شریک ہونے سے پھر نہ اس کے ساتھ کمرے میں رہنے سے یا اس کے کسی بھی کمرے میں رہنے سے جن میں یہ شاید نہیں پایا جاتا ان کو وہ شاید پانے والے شاید منع کر سکتے ہیں الویر تا اگر جو چھوٹ پہلے سے بادشاہی تھا وہ اس میں رہتے ہیں اگر وہ وہاں سے کوشش کر جائے سفر وہ اگر وہاں جب کوشش کر چلا جائے مکان اپنی جگہ سے وہ ارتحال کرنے چلا جائے تو بدل اختصاص ہو تو پھر باطل ہو جائے گا اس جگہ کا اس کے ساتھ خاص ہونا تو کوئی کہ وہ ایک وہاں سے دسوں کو وہاں سے چلا گیا تو سمجھو دس بردار ہو گیا تو اب یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا ولیکن جو ہیں لہٰذا دوسرا بندوں جگہ پر رکھ سکتے ہیں لیکن ولیکن لاکن انفارکا لیکن اگر وہ اس مدرسے کے کمرے سے جدا ہوا کمرے سے نکل گیا ہاں جی زر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کام سے گھر گیا چھٹی لے کے گیا ہاں جی و لو کیا اور اس نے اس اس, اس, اس اس کمرے میں اس کا ہے اس میں باقی اشین کچھ چھوڑ کے گیا ہوا ہے من الفراش اس کا بستر چھوڑ کے گیا اس کوئی کوئی لباس چھوڑ کے گیا وغیرہ میں یا کوئی اور چیز جیسے کتابیں چھوڑ کے گیا اور مبارک ہوا تو اس کا وہاں سے جدا ہونا کانک بھی نیت العودی واپس آنے کی نیت سے وہ وہاں سے گیا تھا تو ایسے شرط میں فی اللہ نیت الحتساس ہو تو اس کا اس جگہ کے ساتھ احتساس باطل نہیں ہوگا واپس آنے کے بعد یہ بندہ خود اس اپنی جگہ پہ اپنے کمرے میں بیٹھنے کا زیادہ حقار ہے دوسرا کوئی وہاں بیٹھا اس کے جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کو وہاں سے بے دخل کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس سے زیادہ حقدار ہے تو یہ منفعات والے پہلو جو ہے ختم ہو گیا ہاں جی دوسرا جو مواد میں سے بنجر چیزوں میں سے دوسری چیز جو منفعات تھا دوسری چیز آسانی اب تیسری چیز بتا رہے ہیں تیسری قسم جو ہے وہ آسالش و ہے تیسری چیز جو بنجر کی قسموں میں سے معدن ہیں مادنیات وہ نعانی مادنیات کی دو قسم ہیں ظاہرتن کچھ مادنیات ظاہر ہے زمین کی سطح پر ہے تھوڑا سے محنت کیا وہ مادنیات نکال آتے ہیں دوسرا وہ باطینتن بہت زیادہ محنت کرنے پڑتا ہے کافی زمین میں جو ہے اچھا محنت کر کے کافی گہرائی میں جا کے تلاش کرنا ہوتا ہے تو کچھ مادنیات ظاہر ہیں کچھ باطنی ہی ہیں دونوں کی تشریح ہیں جو معدنیات ظاہرہ ہے ام ظاہرہ تو معدنیات ظاہرہ کیا حفاظتیں وہ معدنیات ہیں لا یا ہی محتاج نہیں ہوتے حصول اور اس میں کا حاصل کرنا اسباب ان کا صرف زیادہ وسائل کا محتاج نہیں ہوتے اور ان کے حصول پر زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتا جیسے کل مل ہی جیسے نمک کے معدنیات نمک کے کان ہاں اور یہ جو ہے مختصر منتظر ہاں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں حاصل ہو جاتے ہیں و نفٹ اسی طرح فرماتے ہیں تیل اچھا ولکیوریت گندھک نفٹ ون یہاں تیل مانگا کہ لیکن یہ تارکول کو بھی کہتے ہیں ہاں جی تارکو کو بھی کہتے ہیں, کو بھی کہتے ہیں, کو بھی کہتے ہیں تیل کو بھی کہتے ہیں ولکوریت جو البتہ تارکول بھی اسے تیل, تیل تیل ہی سے بناتے ہیں تو نف جو ہے تیل ہاں جی کوریت گندک اسے مارچیز بناتے ہیں ولقار ہے نا جو ہے تارکول ہاں جی کار جو ہے تارکول کے معنیٰ کیا ہیں اور ول مومیا جو ہے ہاں جی مومیا ہے پہلے بھی ان چیزوں میں پہلے زمین اسمار کرتے تھے جیسے داغے والے کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے یہ موچو والے کے ہاتھوں میں ہوتے تھے ہاں تو اس کو مومیا بولتے ہیں یہ چیزیں بھی چھات زمین ہی سے نکالتے ہیں ول اور سرما کے جو پتھر ہیں ول احجار ہاں جی اور پن چکی کے جو پتھر ہیں ہاں جی گراٹ کے پتھر جس سے چکی کے جو دونوں اوپر نیچے والے پتھر درست کرتے ہیں وہ پتھر ہاں وہ مخصوص پتھر ہوتے ہیں اس کو گراٹ کے پتھر بڑھتے ہیں ولمبور ماں یہ بھی ایک ان کا پتھر ہے جانتا ہے میرے یالے ہاں جی جو مختلف کاموں میں آتی ہے تو یہ ساری جو ہے کہتے ہیں ظاہری مادنیات ہیں اور یہ ساری جو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہیں اور زور آج کم محنت پہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں یہ چیزیں لا تم لکھو یہ چیزیں مالک نہیں ہوتے ہے کہ کوئی بھی ان کا بل احیاء ہے اس کو احیاء کرنے سے کیونکہ اس کے احیاء پہ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتا جیسے ان کے احیاء پہ جو ہے تھوڑا مٹی آگے پھیننے سے وہ اس کا مالک بھی نہیں بنتا ہے ولا سو بھی اور نہ یہ ان معدنیات کا یہ معدنات کسی کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ ولا سو بھی نماز کے بھی ہاں جی یہ معدنیات خاص ہو جاتا المہاجر اگر کوئی شاد اس کے کوئی شاد دیواری بنائیں ہاں جی یا کوئی مٹی پھینکیں یا کوئی نالہ بنائیں جیسے جی آپ نے پہلے تحجیر کی صورتیں بنایا تو محجر جو اس کی پتھر کھیلنے سے دیوار بنانے سے کوئی شاد اس کا مالک نہیں بن سکتا ہاں اور نہ مالک بن سکتا ہے ہاں نہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے ہاں بلکہ اس سے تمام اس ملک کے رہنے والے اس زمین اس علاقے میں رہنے والے لوگ سب اس اس کے معدنیات سے برابر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ولا یا جو اقدام اور امام یا حاکم میں سے کسی کے لیے اس کو اپنے لیے خاص کر کے اس میں سے کچھ ایسے کو کاٹنا اور مختص کرنا بھی جائز نہیں ہے بس جو ہے ہم ہمن سب اوقات جو بھی شاید جو ہے ان معدن میں سے کوئی نمک چاہے کسی کو چا پھر کرکے کا پتھر چاہے کسی کو ہانجھی اور کبھی گندک چاہیں تو جو بھی شاید آگے سبقت کر جائے کسی جگہ کی طرح علا کی جگہ طرف مینی معذرت میں سے ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ وہاں سے لے لیں گے جو بھی آگے ثابقات کے علم لم تو کسی کو جذاج ہو اس کو وہاں سے بے دخل کرنا قبل یاد یا جب تک اس سے پہلے کی پورا کریں یہ شاید بطر اپنی اپنی ضرورت کو جب تک یہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا نہ کریں آپ اس کو وہاں سے جلدی بے دخل نہیں کر سکتے لیکن اگر ایک جگہ پر جو ہے مطلب نمک کا کان ادھر محسوس ایک جگہ سے نمک حاصل ہو سکتی ہے ہر جگہ سے نہیں نکال سکتے ہیں تو اس رد میں فائن تصاوع اگر دو بندہ ایک ساتھ جو ہے اس نمک نکالنے کی جگہ پہ پہنچا اور پتھر کے نکالنے کی جگہ پہ پہنچا ایک ساتھ اور جگہ دونوں کے لیے نیولا یسول مکان اور اس جگہ میں گنجائش نہیں ہے عملہ ہمارا دونوں کو وہاں کام کرنے کے لیے ایک ساتھ جگاتا ہیں دونوں ایک ساتھ وہاں سے اپنی ضرورت کی سامان مانجے معلنات وہاں سے نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ایسی سر میں کیا کریں گے تو فلاب الدہ لازمی من ترجیح حادموں میں سے ایک کو ترجیح دے دیں دوسرے پر بال قرآن قور کے ذریعے سے جس کے نام پہ قرآے گا وہ پہلے کام کرنے شروع کرے گا اپنی ضرورت پورا کرے گا یہ درخوا ہے یا نیکی کریں اور ترجیح احوجہ یا جس کو زیادہ ضرورت ہے زیادہ پریشانی ہے زیادہ ہے اس کو ترجیح دے دیں پھر تعلیم کام میں اس کو پیل کرنے میں ہنج ایک کو ترجیح دے دیں جس کو زیادہ ضرورت ہے یہ انسانی ناطے پر ہنج ہے اور ترجیح یا مقدم کریں جو زیادہ محتاج ہے آخر کو پھر تعلیم مقدم کرنے میں بھی آپ کو زیادہ ایمرجنسی ہے تو آپ پہلے لے لیں میں بعد میں لے لوں گا ایک نو قربانی ہے اشارہ ختم آگے والا اوکان پھر مادن معدن اور اگر جو ہے وہ کسی مادنیات کے قریب میں پھر قرب مادن مل نمک کے جو ہے مادن کے قرب میں کسی ارجن میں تت ان کوئی بنجر زمین تھا ہاں جی نمک کا مادن ہے سامنے اور اس کے قرب میں ایک بنجر زمین ہے گئے واہ واہ تو فہافرا فہافرا پھیا تو کسی نے اس میں ایک پونگ کھودا تو اور سا کلم اس میں پانی جاری دکھا اس کو میں پانی جاری کیا اور پوان سے پانی اوپر جاری ہو گیا اس نے اوپر سے پانی اس میں ڈال دیا تو پھر کیا وہ جمع تو وہ پانی جو ہے چونکہ نمک کے کان کے قریب تھا تو وہ جم گیا اور سارا ملن اور پورا جو ہے وہ پانی نمک بن گیا تو یہ نمک کس کا ہوگا کان ملکن کر لحافی رہا تو یہ پانی تو یہ مٹی تو یہ ہوگا ملک ملکیت میں ہوگا اس کو ونگ کے کھودنے والے کا تو یہ اس کو کے کھودنے والے کا ہوگا بلا شرکت لغیر ہی اور کسی کو بھی شرکت نہیں ہوگا کسی اور کو فی اس نمک میں کیونکہ اس نے محنت کر کے قوام کھوڑا پانی ڈالا وہ نمک بن گیا تو اس کی قسمت ہے ختم آگے ولاکان المام لیکن اگر امام حکم کرے ہاں اگر امام جو ہے امرا حکم کرے حافرہ اس کو کھودنے کا واہ کو کھودنے کا وہ اس بنجر زمین پہ جو ہے کوواں کھونے کا امام حکم کرے وا اور امام اس, اس بنجر زمین کو اپنے لئے خاص کرے تو صح ایک ہو تو امام کا اس حسے کو جو بنجر زمین تھا تو اس کو اپنے لیے محسوس کر دینا ہے صحیح ہے اگر کہ وہ معدنیات کے نزدیک ہے تو امام نے بابا کون کھولنے کا کو حکم دیا اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر دیں ہم جو حکومتی ضرورتوں پر امام خاص کرتے ہیں تو وہاں پر امام کے لیے جائز ہے تو یہ جو ہے آج کے دس ملعم ہیں پر جو ہے معدنیات ظاہرہ کا بادشاہ میں یہاں پر اتفاق کریں گے اور معدنیات باطینہ کا باطینی کا ذکر انشاءاللہ شاء کل کے درس میں ہم پڑھیں گے